دی مارنا نبی ہوں میں تعلق سنانا کہ دو صحابی, دو صحابی بارے دا, دا مقام یہ سارے زمانے کتب ہوش کتبار دے گھوڑے کے پیروں کی خاص نہیں پہنچ سکتے نبی پاک شریعت دا قانون دا حکم کو سزا انہوں کبر مل گئی ہے لیکن اے اور گل کہ او جو قانون او پھر اسی طرح جڑ گیا جہی وہ خطا کی تلاشی ہو گئی تدار ہو گیا حدیث کی کتاب بھی کوئی چھوٹی نہیں بخاری شریف مسلم شریف راجی دو کا نام حضرت کرکرہ دوسرے کا نام حضرت مدہم متام مالک روایتے, بخاری میں تعلق عمارت سنا کے پھر اگان چلنا سنا دیا درا. بولو تو سب ہاں اللہ سونے دے فغل و کرم نال سمجھاوانے چھو دسانے چھو تو کمی نہ چھپے جی آرہاں دے منے نہ منے دے ایمانوں دے اپنے منے ٹھیک ہے نا جی آہاں ذرا توجہ گھر بلو انبداللہ ابن امرن کالکان آلہ فقہ للنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رجلو یقاللہ کر کراؤں نمر فرمانے نبی پاکستان نام سی <سلام> کرکرا فوج تو صلی اللہ نمستے اگزاح جنگ میں رونا ہی لائے صاحب نے گیا سمان فرویا ویک گنی مت بھی چادرائی سی ایک چادر مال زنیمت بھی چُرائی ہے انہاں فوراں واپس کی تدارک ہو گیا کیتی بھی تلاسی فوراں ہو گئے لیکن کانے میں خدا بھی سکتی ہے میں صدرہ ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سکت مارا جید جائے ساری چانا دے اعباد تاکہ اللہ علیہ وسلم था। था ने चादर एक चुराई चादर अग बादर चुरावन सब बन गया है अग का क्योंकि अल्लाह सबारक वाल जो चाहे गए हूं एक चादर जरा उारे काम ही चोर करेंड़ी वही आई है कि उत्ते खलो के ए आखे सरकार आना है अत्रा वो تیرے میرے ہزور دوستی اپنے ساتھ بکا سن کر رہا ہوئے ملاس سن کر رہی तलक सुनो आदि साथी वाके कानून बनाना बेवकूफ का लग गया रात आरा सारे तुर पे मेरी गल समझ एक बंदी जाता हैलोच कर फोने का पा लग गया है तो आपीकर खोल के ला चे सारे सिर पवो मैं लाभा तब गया आखोगे सची बोली तकना ब्या खच दी खानी खड़ाई और सारे ने सोना है जो निानवे कतल करके सौ पूरे करके बख्शा गया है कौन पूरे? मुला पर कीता है पूरे लगे लगे حق تو واب بھی بھی یہ بڑا کہ یہ گلا رکھدہ جی ہوں حدیث سنائی دستا میاں رحمت ہو قانون ہو رحمت خاص کسی ہو جائے نا تو, انو نہ بنا تو, بے رہے. تو رحمت بھی ہو جائے لیکن ملے رحمت صاحبی پڑا کھڑا ہو فرمائی پیما بارہ تقریران سامنے لکھے تو کو تن ممبر دھار قسم خدا بھی کر کے آنا دنیا میرے ہاتھ بھی چند دیئے پورا ملک ہزار بندے میرے استقبال نو کھلو کے و آرام ہو جاؤ سنبھل تک اللہ تعالی کے و کرم نا جا فون لینا وہ آپ کی جو گرا گیا اور اور جی کر سونا گل سونا جل جی سامنے آ جائے نہکڑی جیڑی چلتی نہیں وہ ایک پسے جو شربت ہوگی چٹا چینی والا پسے سکرین والا کہڑا پیو گے بان روپیہ منگ پتہ ہے سکرین پی لیں گے تمری کھانے مل کنگ کرا کے گلا خراب کرا کے جو بھی چالی روپیہ سو اس لونا ہے وہ روپیہ مہنگا نہیں چنگا جی ابا آرام نہیں فری سنا تو سچ سن کے اب بچنے ساری خیر ہوتی یہ کوڑا نہ ہی فری مڑ کے گے قسم خدا بھی کر کے ہاں پورے بوجھ مینو قرآن حدیث تو معلوم ہوا ہے لفظ لکھا چینا مین کو الحکھی بناد جو بولنا پیا رب نگران فرما مقرر جو بولنا پیا وزن حضور نے فرمایا کیا مساڑا میں سرکار نے فرمایا کیا مت دن ایک بندہ دودھ آئے گا دیان دیان مکلن دیان تو گیا گھسیٹ کے مر جا سانکی آخ دا پر آپ روکتا تو می ذکر کر ذکر کراجو ماشاء اللہ میری بھی تین سرکار مکی ہو گئی جنت مکی تو بولا بیٹھا कि पक्की हो गई अपने आप ही पक्की कराई दे बोला बोला सचदारी बण तो जी आम सुनना تکری نہیں تبلیغ اللہ تعالی اگر مقرر واضح تقریر کر دیا وضاحت کردہ دل یہ سو پورا کر کے उस भी तौबा की भजया फिर नादी ने कदा हो नहीं होनी इलम नहीं फिर रखता जल सी इस गल तो अगला व्डा आलम से हो, हो जा पर जे पेंड चुरान है मुड़ गुना करा लें हूं इनकी वजाहत नहीं किसे हालांकि वो सारी गल मुस्लिम तैहदे क्यों नहीं بسا کے ایک ہی جناب فلان گیا بس تجاؤ فلانے پیڑانے مراد اپلائی اپنے خلاف ہے کھڑا ہے آلم نے فرمایا واڈا آلم سی وہ صحیح جاننے والا अपनी बिरा यारू बे पास ला दे तो इन हां जो कोई तौबा कर पा ना मुंसा तो बैठे बन गया झुआ खा के आज नाइ री हमरे दस बी नहीं पाकड़ अंदर उठना शुरू हो गया तो मैं तो मुड़ ना मोड़ ना दिंदा اس آخلا کر لنیا. لے مر مکالا ملیا چل سائی راہ اگ تھوڑے مل جا جنا آخر شاباش پتر بڑا سونا کام کر بیٹھا اللہ بلا تم چنگے پاس آ گیا برباد کو چلا کام کیا سوچی آلم آخیا اتنے نکلتے جا اگلے پنڈ چنگے نیک لوگ اچھا मैं पूछना पेंड हो गए भैड़ा पेंड हो गए भैड़ा पिट निकल जाना चाहिए तो सारा मुल्क मुकाल माल होने जाइए यही आखना या यार मेहरबानी कर سو بچا جی دشمن ہے چک جو اچھا نکلنے کوئی نی چلو یہ مگر لا ل میرے پاس نبی اللہ سلا دیتا ٹھیک ہے نا قبر دبارے आ, तो शरम नहीं, नहीं काफी है दे, शरम दे सुना अच्छा बारे, थो न जी सोने पेना हो अज दा ना कितरे समझाने गुनाकारो अंग لیا جی شا سنی ملے گی جاتا بھی مسلوں جان کی بجائے میں کسمیاں اندر رنسی مقرر انیمان نات خون جہے رنگ کا خوف دجائے بے خوش ہو شراب پی سمجھنا گنا کرے گا بندہ تو سمجھے گا جرم تو کٹنا گناجے گا, گا نیکی نی سمجھے, نی نی سمجھے, نی نی سمجھے گا حلال نو حرام سمجھے گا آرام نو حلال بے مانے گا سدو ختم ہم تو ڈوبیا سنم تم کو بیبیع. मेरी नहीं ना वार नहीं लेकिन हुंदा रखा दुश्मन काम जरूर मारी रखी छोटा खड़कई रखे जाग तो रही हो। سونا جنگل سونا جنگل سونا جنگ مندرائی رئی بول ہ <تصفيق> جاگا روتوں راک خود چور نئے ادھر ادھر کی نہ بات کر کے بتا کہ کافلہ کیوں لوٹا مجھے غرض نہیں تیری ہے جب بکریاں رکھوالے آپ کے حکومت تیری دشمن نے تیرے مخالف بڑے کڑے میں پیری دین بے چاچل بڑے تھڑے سجاتے ہاں جو بندے آئی شروع سے ج میں جان بھی لاہور تو مدرسا اتوں کا مفتی صاحب اخبار رمضان شریف کنجری آئیے کنجری تو پینٹ پا کے آئیے اخبارت لکھے حضرت نے ہاتھ ملانے سے انکار کیا لیکن سر پر دست دیا ہاتھ لیکن اداکاری تو ٹھیک ہے ہوں امام دس بہ نا مراد جو سو ہو میرا ربا ہے میرا امام محمد روزار سنگ راکت رکھنے امام احمد روا دکھوا سوال آیا سوال آیا دربار جانا چاہیے آپ نے فرمایا یہ نہ کچھ دربار جانا چاہیے پوچھو جب جی انشتے لانت کنی کرتے سونے والی نیا میرا کس اللہ کرے ہاں میرے کو گنا ہمیشہ میں مرا جو ہک غیر آخر ویکا میں یا رسول اللہ پروفیسر تم درود فرماوی ایک حدیث پاک کرم جلد دوسری صفحہ نمبر 78 عربی ائی ہے نبی حضرات رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا اتراؤنا من المفلس قالوا المفلس فینا یا رسول اللہ من لا درہن ولا متا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المفلس من المجید من یا تی یوم القیامت بسلات و سیام و, و قد شتما حاضر اکل مالا گا دما ہا گا ربا ہا گا سی آدو تک ہا مسنا ہاغا مین ہسنا تین سن من تبلا یق من ہوں تورہ الحمت رہا سارا پتا جی غریب تاڑا کون ہوں میری امت نہیں فرمائی بے غریب گریب تمڑا میری مت کون صحابا نے فرمایا میری ہمت ماڑا بندہ ہوگ دخت ہوا قیامت آن نماز لے کے آوے گا روزہ بھی لے کے آئے گا دا مال کھایا آئے دا خون روڑیا کسے نے ماریا ہوں یہ بہا لیا جائے گا جنہ جنا زیادتی کیتی ہونی ہی وہ بندے دلا لوگے در بسونا اندیاں ओदर, उना उना जान जिना जिना नहीं।, नहीं तो फिर जनाब जी रब सुने की करना उन्हों दियां बुराइया खाते नेकिया पहले ही तुर गई सन हम बुराई उन्होंने चुके इन खाते اللہ تعالیٰ جہنم سکتے گا. نبی پاکستی ہونا مرضی پیسے والا دولت والا ہونے توجہ فرما بس سجنا جن کے ہے کرے اتنے جان گیا گلاح موڈیا جہنم جان آئی ہے انہیں کرتیت پورا کرا معلوم ہوا جہنم جانے والا ہوں اصا آخلا اللہ سونے نے کیا مت والے ندی پا کے فرما میں تمہیں ڈھنگ درس دینا وا میں رب داڑے پاؤن لگا او میرے مصروف ہوئے گا میں غالم <سؤال> پتو لیامان چپ کیا ڈاکو بننا کیا کو شرم کر راہدم راہدم راہدم ہے لباس شگر دا کا مارنا کوئی شرم کر ایمان قتل نہ کر سکا تین پیسے بھی دے مرغے بھی کھوائے خدمت بھی کیت اچھا تین ایسا کچھ دساسی لے کے تر لگے بھی لایا میرے پاک نبی کا فرمان غلط نہیں بولے بول ایک ہونا سوا چھوڑا بس بس گل بکا دینا میں سفر کرنا بخاری جلدیسری صفحہ نمبر نو سو ستر کتاب الرقاق باب صفحہ جل جنت ون نار کرمزی جلدیسری نمبر ستاسی باب ما جا انہ لن نار نفسین فما ذکرہ من یخرج من, من آن نار. من النار من آل التوہید کرمزی تو بخاری جو حوال نال حدیث توجہ ہے اور میرے حال میں مرو دنیا اللہ علیہ وسلم ہر ہو. بولے سبحان اللہ گھرا جو اگ چال سڑ تو بعد اگ ساڑ کے کولا کر دے گی سڑن تو بعد نکلنگ جد خلو نل جنت جنت جا گے جہان جہان جنت مین دسو جی ہزور کی امت دا کوئی بندہ جنت جانے کوئی نہیں جہنم جانے کوئی نہیں دولت جانے کوئی نہیں حضور پاک سرکار فرمان کوڑا حضور دے حدیث پوری بندی. لیکن سنو. نفس دی بدماشی ویچ نفس دی کمین کی ویت. کہ ویچ جو بھی سننے پڑھنے ہاں نا سا نفس یہ آخر ہے تواہی پہ کرام کی کرتے حضور پاک سرکار سے جو سننا نا وہ نہ سمجھنا سارے واسطے تو کام سو تاں رو کے رات لنگ جاندے اگر تو فاروخ آزم نے اگر قیامت ندا پی سب تو پہلو ایک بندہ جہنم جائے تو میں ڈراگا کدھر من آواز پہ ساری بد بختی یہ پتہ نہیں کتنے آسان مرے پایا کی سب بان گیا سجڑوں کہ تین دی عذاب دیاں تھوڑیاں دیا تھوڑی جہی روایت اس لیے دنیا چلیاں حدیثاں دنیا دے دی عذاب دیاں سنیاں نہیں اسی طرح آ بھی چکیا حضور نے فرمایا اسی طرح کھیت تماشے شراب کھانے دے, دے گھر زمین چے. فرمایا زمین دس جان کا لاب بھی آئے گا شکل بگلن کا بھی آئے گا لاک بندہ گرک ہوا ستر ہزار فوج گرک ہوئی کیونکہ یہ لوگ مجاہدین بہت خدمت کردے سن اپنی قوم نو اپنی قوم نو کافران ہاتھوں دے بھی سن قرآن پہ بھی بم مران دے سن نبی دے دین دا جڑا نام لوگ انہوں نے چک چک کے جیل چکے سن ستائی سکول غرق ہے مسجدہ سے دربار مزفر آباد مزفر آباد دے اندر میرا لال مرسید ہے تو پھنی اٹھے گئے اس مندسیہ حاشمی رہیل کھاب انا دنام انا مندسیہ کے اصان رکھے اکھاں دنار کہ مسجد دریاد کنارے پر کھلی لگتا ہے جی دکا مارو چی وہ کھڑوتی ورگیا عمارت پکیا زمین دس جان دا پانچ منزلیاں عمارتوں دیاں چھتاں زمین دے برابر ہو گئی نے ستائی ہزار سکول اللہ تھلے چارے ہوئی ابو برا رہے تھا رب سونے جو غضب آیا موہر لا دشتی جو سے میں مدرسا چڑھ دیا نپیا ستائی ہزار نپیا ایک نہیں نپیا ہاں ایڈے ایڈے چوچے سکول بڑے پے پانچ پانچ سو ہزار ہزار وہ کی تھی جنسمان بھی مرا چی دبا بابا سایلی سرکار دربار ہے مظفرباد شہر ایک بندہ بڑے ساتھ باہر نکلیا سیر کر بندے نے شور اوسا کہ کوئی اوسا کہ قران علم ہوا نا جو بابا جو علم پڑیافا عمل کیا ہو سمجھا کہ میں چی مارے بچ ہیں میں سپر کوئی پتا نہیں رکھ لیا جو مس نہیں ہوئے سخت آزادی بنا سنٹر نام سنٹرکھا سویرے قرآن کی تلاوت کوئی بس نہیں کوئی بازار نہیں کوئی یہودیت نچن دیا ہر گھر وہ فرق پیا نہیں خبردار پابند کر لیا نہیں پاس جانا کسی تو ہوں سن لو لو گر کو دے. کہ میں اتھے قرآن حدیث کی روشنی سامنے قرآن حدیث رکھ کے آنا میرا زمانے کا فرمایا نو نسل پڑتی پی ہے نا ہے کہ جتنے دے پہن یہ لگ نہیں سکتے یہاں دے جانے تھے لکھ لو سکول ہونے والی نسل جہی بئیمان لانتی ترین پہلو میں روک دکول جان کو ہوں ہون میں آخی جانا گا تو آج میں پہ ہوں میں آخی جانا جو جگ جان تو قبر مارے گی جی جی ہوئیے تو سامنے تھے مارا گے جی اویو نہ مر سکول والے درکار سان کلے ماری تو ساری قبر لگتا تو کی سمجھے رب سونے دھرتی بنا کے بلے ملنا تو یہی بھی مدرسے بکواس میں تیرے سامنے کھڑ کے رکھا کوئی تنظیم مدارس بڑا بیٹھا کوئی وساخل مدارت بڑا بیٹھا تو سارا مدر مدرسے بڑا بیٹھا ندی قرآن حدیث نے تنظیم المدارے پرچوں کے لکھ دے برابر سباب لانچ نہ پھر ربران برابر مستفا سرمان کے ہدعیو کا پردان کہ لہیدی کی دین لانت باک باک کچھتے دھو اٹنسن ستندے تیر تو کھوٹے آلیاں لگتا مارا قرآن حدیث سے برابر بلکہ قرآن حدیث کو ان میں برابر یعنی قرآن حدیث ادنہ ہے تو اے آلہ برابر کرو تو ترقی قرآن لائے جائے ایک سب آس سنگیو میں جو دوسنا کی داخل <سلام> نارے تکبیر اللہ نارے سلام نارے تحکیم آ آ محمد مدد در بدر ولدی ظاہرہ نارہ ہے فل زمان محمد اللہ آ وا مدد دارب اوا نمد نمد من الدرب دارب اوا يد gharra badr sahab <laughs> jiln dama la khona mulab diridin aa paas ya khala badr sahab jiln dama la mamkul de dar dar mandin tha raha abul sir ya ਦੇ ਹੋ ਮਰੇ ਖਾ ਹੋ ਮਾਖਾ ਗਏ ਮਦਦ ਨੂੰ ਖੜਾ ਮਦਦ ਕੋ ਖੜਾ ਲਾ ਮਦਦ ਖੜਾ ਬਾਬਰ ਖਾ ਹਦ ਜੁਲ ਜਨ ਹੈ ਨਬੀ ਦੇ ਰੂਪ ਤੇ ਤਰਤ سوال لکھے لڑکی کے پاس جواب نہ جائیں قبول نہ کروا جا بندہ ایجاب یا قبول کرا <قروم> گیا اندر <مدنا> بندہ ہو رہے آپ گواہ بن تو <دعا>, دعا پورے ہو جائے <مدنا> جی کلا بندہ ہوا بندہ ہو گواہ نہ ہو دو نگ پورے نہ ہو اپنا نکاح چکر دے نہ औरत बालक हो गए लड़की नबालग हो तो दादा बस बात सौ बात आलम को यार दो बंदी आलम होंगे आलम हों दो बंदी हों दो बंदी चा आलम दो रल सकिया ने गल یار سات پہلے بندے آئی گلوش کو گستاخ بننا گل کر علم تو ادب جائے انہوں نے کرائی رکھا کیا ایمان پڑھانا درست ہے پڑھا چاہیے بزرگ لوگ فرما دے ایمان شامی فتح لکھا فرمایا ہونا چالت نہ دور ام ہوا کھڑا پتا لاکان کو روزانہ اپنی بیوی کو جاب قبول کر لیا کر قبول قبول روزانہ یہ ہماری کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ حکومت میں صرف محمد نام رکھنا جائے گا یا نہیں رکھ سکا محمد غزالی امام غزالی اللہ والد محمد دادا محمد پرداد محمد محمد محمد بن محمد غزالی آپ کا نام ہے محمد کیا یہ جو سکپوری حضرات اپنے پیر کے سامنے تبلے تبلے رکھ کر کگالی پڑھتے ہیں پھر بنگڑا پا کر پھر رہ چکی ہے مشک ابڑھ دیا کیا مطلب مشکل پیر دیا پیچھوں مریض آپ سائنس کے خلاف ہیں پھر بسوں وغیرہ پر سفر کیوں کرتے ہیں یعنی سائنس کی چیزیں استعمال کیوں کرتے ہیں دو جواب نہیں ان جواب ہو ان انشاءاللہ اللہ خریوں پہ ٹر جانا ہے انہیں کی سمجھا جی میں لاہور پورا پھرنا پھرنا لاہور والے میرے بٹھے میرے کدی چکتے ہوں کس کا ودان آگے دلی پہلا ودان سونے ہونے آدھے جسے گٹر ہونا پڑتا میں ہر سمجھ لگی تو سر سویرے ہر شاید تو آ جاؤ گھوڑیا تو میں کھوتیا تو اللہ نمبر دو تفاو جو سائنس کیوں استعمال کرنا خلاف بولنا اگریزان کچھ تو یہ رو دے نا سان رب وقت دے اور ان شاء اللہ ملنا ادو اگریزوں فر کے انہیں بندے بناو گے لاڈے کڑیاں وہ رنگ جہیا ہوا سڈ واستے بگا نکا ہوں وہ ہلال ہوٹ کو رکھا گوبائل خلاف بولی جانا کٹی جانا استعمال کی تاک کافر نال رننا دیا دیا او اسلام آخری قبول کرد دے جڑے او قیدی ہون گے وہ سارے واسطے گلام نے بردے نے انہوں ویچیے رکھیے سارے واسطے کھوتے جانور مانگتے ہیں رب چمال کرتی جی تو نہیں جب جب وہ ڈوریاں بنیا ہوئی نا میرے بڑے دنیا پسند فرمائی ہے. بلو! دنیا کے خلاف حضور قرآن سارا دنیا کی دے محبت بول رہا کہ نہیں حد استعمال فرمائیے محلہ ہے سر کی کول سی نبی خلاف بول رہا ہے استعمال کیوں فرمایا کافر دنیا دی شاید استعمال تو اس سے راضی کوئی God bless you, God